وہ جو اپنی مال اللہ کی میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دیں ان انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم